السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیاسکس کا مرکز رحمانیہ مسجد بہاولپور کراچی ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له.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 فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يُثَعِ الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يَعْسِ الله ورسوله فقد ظلّى بغواه اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد اللهم بارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم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 بسم اللہ تعملون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام مبارکہ کی باتیں جاری ہیں مسند احمد کے حوالے سے ایک حدیث پیش خدمت کی جا رہی تھی جس میں نبی نبیر اسلام نے یہ بات بھی فرمائی واحل خزانۃ نور و حامل کہ میں نے تمہیں جہنم کے داروغوں کا تعارف کرا دیا ہے اور ان فرشتوں کا بھی جو اللہ تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں جہنم کے داروغوں کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھی وہ فرشتے جو اللہ تعالی کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کی تعداد چار ہے ہاں قیامت کے دن آٹھ ہوگی میں شار فوق ہوں یوم سمانیہ قیامت کے دن یہ تعداد آٹھ ہوگی آج ان فرشتوں کی تعداد چار ہے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی ازین علی انحد ان ملاکن من المل ایک عرش بابئی نہ شہمت اردو ن ہی الات نہیں بصیر و تو میں احتیاام آج مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں جو فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کا تعارف پیش کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے مابین شہمت اردو نہیں علاقائی نہیں مصیرت و صبر میں احتیاط اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک سات سو سال کی مسافت کا فاصلہ ہے کان کی लौ سے لے کر کندھے تک آپ اپنا فاصلہ ناپ کر دیکھ चंद چند انچ کا فاصلہ ہے مگر وہ فرشتہ جو محرب عزت کا عرش اٹھائے ہوئے ہے اس کی کان کی لو سے لے کر اس کے کندھے تک اتنا فاصلہ ہے کہ ایک سوار سات سو سال تک محب سفر رہے جو فاصلہ وہ طے کرے گا وہ فاصلہ اس فرشتے کے کان سے کندھے تک ہے جس سے یہ مقصود ہے کہ فرشتے کتنے عظیم الجصہ اور کتنی بڑی مخلوق ہے صرف یہ فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے بقدر ہے تو سر سے پاؤں تک کا فاصلہ کتنا ہوگا اس کا کیا مقصد ہے یہ تعارف ہمیں کیوں کرایا گیا دو مقاصد سمجھ میں آتے ہیں نمبر ایک اتنی بڑی مخلوق لیکن وہاں خالق کائنات کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے لا یعصون اللہ ما ہوں یا ما فراہل مارون اللہ ربر عزت کے کسی عمر کی نافرمانی نہیں کرتے وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے صرف وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جائے تو ہم جیسے کمزور مخلوق کس قدر اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما, فرما برداری کی محتاج ہے اتنی قوی مخلوق اتنی ہیبت ناک مخلوق اتنی عظیم مخلوق اور وہاں کوئی نافرمانی کا تصور نہیں ہے چنانچہ فرشتوں کی اطاعت معروف ہے اللہ تعالی نے جس کام پر لگا دیا بغیر کسی توقف کے وہ کام جاری بس ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی وقفہ نہیں ہے کوئی آرام کا وقت نہیں ہے نبی اسلام کی حدیث حادیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب حرعزت نے جس فرشتے کو پیدا ہوتے ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے آج تک اور قیامت تک جس فرشتے کو پیدا کرتے ہی قیام میں کھڑا کیا وہ قیام میں ہے اور قیامت قیام میں رہے گا اور جس فرشتے کو پیدا کرتے ہی رقوع میں ڈال دیا وہ رقو میں ہے اور قیامت تک رقو میں رہے گا ان کی صدیوں کی زندگی میں ایک وقفہ بھی آرام کا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور اس کی فرما برداری کرنے والے اور تعداد بھی بہت بڑی ہے معاف اسلام آباد اللہ و مالا کن قائم راکن ساجد ان باد ان ساتوں آسمانوں میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے ہر جگہ اللہ کا فرشتہ موجود ہے ایک چار انگلی کے برابر بھی خالی جگہ نہیں ہے ہر جگہ فرشتہ موجود ہے کوئی فرشتہ قیام میں اور کوئی رکوع میں اور کوئی سجود میں یہ اس کی اطاعت کا ایک منظر ہے جو پیدا ہوتے ہی شروع ہو گئی اور قیامت تک جاری رہے گی یہاں ایک اور بات قابل غور ہے اور وہ ہے فرشتوں کا قیامت کے قائم ہونے پر اپنی صدیوں کی عبادت کو حقیر جاننا جب قیامت قائم ہوگی اور یہ فرشتے قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ سبھا نہ کا نا بدنا کا حق عبادت اے اللہ تو پاک ہے ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے ان قیامت کی حول نہ کیا اور قیامت کا یہ شدید ترین زلزلہ اور چہرہ دیکھ کر اپنی صدیوں کی عبادت کو حقیق جانے کی نبیل اسلام کی حدیث بھی ہے راج النجر بجے ہی وہ لید الا یوم ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اپنے چہرے کے بل گھسیٹا جائے بڑھاپے میں اس کی موت آئے اور بڑھاپے تک گھسیٹا جائے اور یہ گھسیٹا جانا فی مروات اللہ اللہ کی نظا میں ہو اللہ تعالی کی اطاعت میں ہو اگر اس کو سو سال زندگی ملی اور سو سال گھسیٹا گیا اپنے چہرے کے بل لحق کا راہو یوم بل تو اپنی زندگی کو وہ قیامت کے دن حقیر جانے کا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھے گا قیامت کی شدت اور ہالناکی دیکھے گا اور قیامت کا زلزلہ دیکھے گا تو کہے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا بالکل صفر آ رہا یہ بات انبیاء جانتے ہیں اللہ تعالی کی وحی کی روشنی میں تبھی تو رسول اللہ سند نے شاع فرمایا تھا مس لاظا فاید اس گھر کی تیاری کر کے آنا بغیر تیاری کے نہ آنا یہ ملائکہ ان کے انتہائی قویر بھاری بھرکم جسم ان کی قوت اور طاقت کا عالم اور ان کی اطاعت کا منظر تو ایک تو یہ بات قابل غور ہے اتنی بڑی مخلوق اللہ رب العزت کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں رکھتی وہاں اطاعت ہی ہتایت جو ڈیوٹی تفویض کر دی گئی اس پر قیامت و قائم ہے کسی وقفے کے بغیر ہتایت کا حق ادا کر دینے والے اللہ تعالی کے ذکر کا حق ادا کر دینے والے تو ہم کس قدر اس اطاعت کے محتاج ہیں اور کس قدر اللہ رب العزت کے ذکر کے محتاج ہیں قرآن نے انہی فرشتوں کا مزید تعارف پیش کیا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں العرش ومن حوله یسبحون بحمده به اللہ للذین آمنوا ربنا كل علم فاغفر تابوا سبيلك عذاب عذاب وہ فرشتے جو اللہ رب عزت کا عرش اٹھائے ہوئے اور وہ فرشتے جو اللہ تعالی کے عرش کے ارد گرد چاروں طرف ملائکہ کی بڑی جماعت موجود ہے یہ ملائکہ کہلاتے ہیں ان فرشتوں کا کام کیا ہے جو حام دین عرش ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کا مزید کام کیا ہے اور جو ملائکہ کر اللہ کرالی کے عرش کے ارد گرد ان کا کام کیا ہے سب کے خون اپنے رب کی تصویر بیان کرنا اور اس کی حمد و ثناء کرنا بے ہی اللہ پر ایمان لانا اور ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم کام اللہ دین امن ان لوگوں کے لیے مسلسل استغفار کی دعا کرنا جو ایمان والے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں ان کی دعا کیا ہے قرآن نے وہ ذکر کی پہلے دعا کا ادب اللہ تعالی کی حمد و سنا ربنا فسعت کل شعی رحمت و علم اے اللہ تو ہر شے پر حاوی ہے با اعتبار علم اور با اعتبار رحمت ملائکہ یہاں اللہ تعالی کی جناب میں دو وسیلے پیش کر رہے ہیں ایک اس کا علم کا وسیلہ اور وہ علم پوری کائنات کو محیط ہے کوئی ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے خارج نہیں ہے بڑی سے بڑی مخلوق اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق اللہ کے علم میں ہے دوسرا واسطہ اس کی رحمت کا ملائکہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں تک ترا علم ہے وہاں وہاں تک تیری رحمت ہے اللہ تعالی کے جناب میں اس کی رحمت کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اور یہ بڑا عظیم وسیلہ ہے اور یہ وسیلہ پیش کر کے دعا کیا کر رہے ہیں لینا للذین باڑوں سبھی لکھ ان لوگوں کو بخش دے معاف کر دے جو توبہ کرتے رہتے ہیں اور تیرے راستے کی پیروی کرتے رہتے ہیں بس جن بندوں میں یہ دو صفات موجود ہیں وہ گناہوں کی بخشش کے مستحق ہیں اور یقیناً انہیں فرشتوں کی یہ دعا حاصل ہوگی اس دین میں کیا برکت غسر ہے اور کیا سماحت ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کس طرح معاف کرنا چاہتا ہے کہ اس نے باقاعدہ ان بڑے بڑے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی دے دی کہ میرے بندوں کے لیے استغفار کی دعا کرو اس نے ہمیں بے شمار مغفرت کے وسائل دیے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ نعمت بھی عطا فرما دی کہ میں نے اپنے ملائکہ کو فرشتوں کو اور عام فرشتوں کو نہیں حاملین عرش کو کروبین کر کو یہ ڈیوٹی تفویض کر دی ہے کہ وہ میرے بندوں کے لیے استغفار کی دعا کریں یہ دعا ان بندوں کے لیے ہے جو دو صفات کے حاملین ہیں دل ادین جو توبہ کرتے رہیں توبہ کرنا ان کی گویا عادت ثانیہ بن چکی چلتے پھرتے توبہ کرنا استغفار کرنا استفر اللہ استفر اللہ یہ کلمہ ادا کرتے رہنا جو کبھی استغفار سے غافل نہیں ہوتے پیارے فرحم المحمد الرسول فرمایا کرتے تھے استخر اللہ میں تمرا کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں پھر میں سو دفعہ استغفار کر ڈالتا ہوں ایک ہی مجلس میں سو دفعہ استخر اللہ استغفر اللہ ربات استفر اللہ اللہ الحل الحی القی سو دفعہ استغفار کرتا ہوں ایک ہی دن میں ایک ہی مجلس میں تو اگر یہ استغفار بندے کا ایک منہج بن جائے دوسری شرط بترا سبھی ان لوگوں کو بخش دے جو تیرے راستے کی اتفاق کرتے ہیں تیرے راستے کے پیروکار قوم برادری کا نہیں اپنے اماموں اور پیروں کا نہیں اپنے باپ دادا کا نہیں صرف تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں اللہ تعالی کا راستہ کون سا ہے ایک ہی راستہ ہے جس کے ترجمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا راستہ بیان کر کے ترب و امرا ہی نہیں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرا راستہ لن تو دل ماتمسک تم بہماں جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو ہوگی کتاب اللہ و سنت ایک اللہ تعالی کی کتاب ہے قرآن پاک دوسرا میری سنت اور اس راستے کے بارے میں فرما گئے کہ درخت گل بھائی ہو لئی لوہا سوا لا یزی ونحا اللہ عالک جو راستہ کتاب و سنت کی صورت میں تمہیں پیش کر رہا ہوں اور تمہارے بیچ چھوڑے جا رہا ہوں وہ انتہائی چمکدار روشن سفید نور سے بھرا ہوا جس کی رات بھی دن جیسی ہے ایسے واضح راستے سے کوئی شخص منرف ہو سکتا ہے جس کے لیے خالق کائنات نے بربادی کا فیصلہ فرما دی تو ملائکہ کی یہ دعا ہر شخص کے لیے نہیں ہے صرف دو صفات کے حاملین کے لیے ایک وہ لوگ جو بار بار توبہ کرتے ہیں بار بار استفار کا عمل دہراتے ہیں دوسرا وہ لوگ جو کسی کے راستے کی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتے ان کا متبہ نظر ان کا مدعا پیش نظر صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جو قرآن و حدیث سے عبارت ہے تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو ان دو صفات کے حاملین ہیں اگر وہ توبہ کرتے رہیں اور حبیلے کی بریا کی اطاعت کرتے رہیں تو دن ہو یا رات ہو سوتے ہو یا جاتے ہو ہر وقت میں ان فرشتوں کی دعائیں پہنچ رہی ہیں جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے اس سے زیادہ قرب کس کو حاصل ہوگا اس سے بڑھ کر تقرب کسے ملے گا جو حاملین عرش ہے ملائکت القربین وہ یہ دعا مسلسل کر رہے ہیں مستقل کر رہے ہیں تو جو لوگ ان دو صفات کے حاملین ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے لیے فرشتوں کا استغفار ہر وقت موجود ہے ہر وقت ان کے لیے قائم ہے یہ دین کی وسرت کی برکت ہے اللہ رب العزت کی رحمت کی برکت ہے وہ کیسا ارحم اور رحم کیسی اس نے خبر دی کہ لا تقنہ من رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اپنی محنت کر لو اور تیاری کر لو وہ کیا ہے منہج توبہ اور پیغمبر السلام کے راستے کی اتباع ہے کوئی دوسرا راستہ نہ ہو کسی قوم کا کلچر نہ ہو کسی قوم کی ثقافت نہ ہو آبا ادار کی پیروی نہ ہو قوم برادری کے رسوم نہ ہو بلکہ چہرہ سیدھا اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف ہو یہ دو صفات اگر موجود ہیں تو صبح ہو یا شام ہو دن ہو یا رات ہو جاگ رہے ہو سو رہے ہو کھا پی رہے ہو ملائکہ کہ یہ دعا تمہیں پہنچ رہی ان کا استفار کرنا تمہیں حاصل ہو رہا ہے تم کیا جانو اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش کے کیا کیا وسائل اور کیا کیا اسباب پیدا فرما رکھے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ رسلام نے مجھے تشہد سکھایا بے نہ میرا ہاتھ آپ کے دو ہاتھوں کے بیچ میں تھا اپنے دو ہاتھوں میں آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے تشہد تعلیم فرما رہے تھے اس سے بعض نادان لوگ دو ہاتھوں سے مسافر کرنا جائز ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کے دو ہاتھ تو صحابی کے تو ہاتھ کیوں نہیں تھے یہ مسافہ اند سلام نہیں ہے بلکہ یہ ایک استاد کا ایک معلم کا اپنے شاگرد پر اظہار شفقت کہ اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے تعلیم دے رہے تاکہ اس کی مزید توجہ حاصل ہو جائے جس مسافے کی بات ہوتی ہے ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے سنت ہے دو ہاتھ سے بلت ہے وہ السلام ہے جو عند تعلیم ہے عند السلام مسافے کی جس قدر حدیث ہیں وہ ایک ہاتھ سے مصافہ ثابت کرتی وہ عند السلام کی تو نبی السلام نے تعلیم دیتے ہوئے اور عبداللہ کی توجہ اپنی طرف پوری طرح مبزول کرانے کے لیے اور جو دعا رہے ہیں تشہد کی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں اذرائے شفقت لیا ہوا ہے اور ان کو تعلیم دے رہے بعض اوقات آپ کسی جی صحابی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے یہ بات تعلیم فرمائی کن فی का का دنیا کا انک غریب ان عابر و سبین کہ دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہو یا کوئی راستہ عبور کرنے والے ہو تو راستہ عبور کرنے والا اس راستے پر دل نہیں لگاتا عبور کر کے چلا جاتا ہے تم بھی اس دنیا سے دل نہ لگاؤ اس کو ایک راستہ سمجھو اس کو عبور کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے اصل منزل کی طرف جو آخرت ہے اس وقت آپ کا ہاتھ مبارک عبداللہ کے کندھے پر تھا اور آج آپ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو تھاما ہوا ہے تعلیم یہ مسافر سلام نہیں ہے اندل لکھا نہیں ہے ملاقات نہیں ہو رہی بیٹھے ہوئے تعلیم دے رہی یہ مصافہ اور ہے وہ مصافہ اور ہے کہاں کی بات کہاں چشمہ کی جا رہی ہے تو آپ نے تشہد تعلیم دی جناب عبداللہ کے الفاظ ہیں کہ جو المن تشہد جو تشہد کا ماں کھانا جو المن سورت من القرآن ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے جیسے قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی آیتیں بڑی اہم ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی روا نہیں ہے اسی طرح تشہد کی تعلیم بڑی اہم ہے اور کسی لفظ کو تبدیل نہیں کر سکتے اس میں اللہ تعالی کے فضل اور اس کے کرم کی اس کی رحمت کی حسرت کی ایک جھلک موجود ہے نمازی کیا کہہ رہے ہیں تشہد میں سلام و علیہ نا وہ اللہ عباد اللہ سالح سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر وہ تمام نیک بندے مشرق میں ہو مغرب میں ہو شمال میں ہو جنوب میں ہو عربی ہو عجمی ہو گورے ہوں کالے ہوں بس نیک ہونا شرط ہے سال دنیا میں ہر وقت نماز بڑھی جا رہی ہے اور یہ دعا لوگوں کی زبان پر ہے جو ہر صالح بندے کے لیے ہر نیک بندے کے لیے اللہ تعالی نے کیا کیا اسباب بنا رکھے ہیں ہمیں ان کا اندازہ ہی نہیں کتنے صالح ہی نے سب کے لیے یہ دعا جاری اور قائم ہے اور ہر وقت دعا ہو رہی ہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کسی نہ کسی خطے میں ہر وقت نماز ادا ہو رہی ہے اور یہ دعا ہو رہی ہے کہ سلامتی ہم پر ہو کس چیز کی سلامتی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی تھی کمر کے عذاب سے سلامتی تھی میدان معاشر کی تکالیف سے سلامتی جہنم سے سلامتی دنیا کے فطروں سے سلامتی فقر و فاقہ سے سلامتی یہ سلام میں بڑا عموم ہے تبھی تو اللہ رب العزت نے ہمارا تحیہ جو ہے آپس میں ملنا اور تحفہ پیش کرنا سلام کا بڑا عظیم تحفہ ہے جو دنیا کی کسی قوم کو حاصل نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پر سلامتی ہو اللہ کی اور اس کی رحمت اور اس کی برکات ہی. یہ ایک دعا بھی ہے سلامتی کی السلام اللہ کا نام بھی ہے اس کا ذکر بھی دن رات یہ سلام جاری ہے یہ دین اسلام کی سماہتیں اور برکتیں ہیں جن کی گہرائی کو ہم نہیں جانتے تو آپ دیکھیے کیسے کیسے اسباب ہیں دو صفات اگر موجود ہیں تو ہر وقت حامین عرش کی دعا ہمیں پہنچ رہی ہے جو لوگ منہج توبہ پر قائم ہیں اور صرف تیرے راستے کے پیروکار ہیں انہیں بخش دے جو توبہ نہیں کرتے اور تیرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اپنانے والے ہیں ان کے لیے کوئی دعا نہیں بڑی عدیم و شان دعا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو تعارف ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان میں سے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے باقیوں کا ذکر ہی نہیں وہ کتنے بڑے ہیں کہ اس کے کان کی لا سے لے کر اس کے کاندھے تک کا فاصلہ سات سو سال کی مسافت کے باقر ہے یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے خالق کتنا بڑا ہو یہ دوسرا مقصد ہے کہ مخلوق کے تصور سے خالق کا تصور کرو یہ وسیع آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں اللہ ان کا خالق ہے تو خالق کتنا بڑا ہوگا ان سے بڑے یہ فرشتے اللہ ان کا خالق ہے مخلوق اتنی بڑی ہے تو خالق کتنا بڑا ہوگا خالق کی عظمت بتانا مقصود ہے تاکہ ہمارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ ایک دن آئے گا اسی خالب کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا اور پوری زندگی کا حساب دینے نہ بھلے سا بہن ہوں بہن ہوں ترجمان تنہا تنہا سب نے آنا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا تو ان مخلوقات تصور کے بعد ان کے خالق کا تصور کرو پھر یہ تصور کرو کہ اپنے اس خالق کے روبرو ہم نے قیامت کی دن اکیلے کھڑا ہو ہونا اور پوری زندگی کا حساب دینا یہ ایک بڑی خوفناک حقیقت حقیقت یہ کہ دل پھٹ جائیں اس نقطے پر غور کرنے کے بعد لیکن جب قرآن کے نصور سامنے آتے ہیں کہ اللہ الحمد الرحمین غفور المدود ہے نبی اسلام کی حدیث اس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کا ذکر کیا جس پر نظرا کی کیفیت آ ہے آخری سانسیں گر رہا ہے اور اس کی ماں اس کے سرا نے بیٹھی ماں بھی رو رہی ہے بیٹا بھی رو رہے بیٹے کا رون موت کے واپ کے احوال کے تصور سے ہے کیا بنے گا میرے ساتھ قبر میں اور کیا بنے گا عالم آخرت میں اور ماں کا رونا بیٹے کی جدائی کے سدنے پر ہے آخر بیٹے نے اپنی ماں سے ایک بات پوچھی چلتے چلتے کہ اما یہ بتا اگر قیامت کے روز اللہ تعالی آئے میرا حساب تیرے سپرد کر دے کہ تو اپنے بیٹے کا حساب لے تو میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گی تو ماں نے کا بڑا ہی مشفقانہ معاملہ شفقت والا محبت اور پیار والا بیٹے نے کا بس بس اللہ تعالیٰ کا پیار تجھ سے زیادہ ہے جو محبت اور پیار ماں کے دل میں اپنے بچے کے تعلق سے ہے اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے ایک آرابی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا فرمایا کہ اللہ لے گا تو عربی نے بے ساختہ تو کہا فست و رب خرب پھر تو رب خربہ کی قسم میں کامیاب ہوں اللہ حساب لے گا جو ارحم کر جس کا پیار ماں کے پیار سے زیادہ ہے الغفور المدود ہے اگر اللہ نے حساب لے لینا ہے تو فست و رب الخرب رب خبر سم میں کامیاب ہوں یہ حقائق بھی ہمارے سامنے اس اللہ کے سامنے پیشی کا تصور جو اللہ ان ساری مخلوقات کا خالق ہے زمینوں کا خالق آسمانوں کا خالق ان ساری مخلوقات کا خالق جو ہمارے احاطہ تصور سے بعید ہیں رسول اللہ اعظم نے فرمایا روی تو جبریل فیصورت ہی مرت ہے ہی نہیں میں نے جہریل امین کو ان کی اصل صورت میں دو بار دیکھا ہے ایک بار دیکھا لہو سکو میں جناخ ان کے چھ سو پر تھے دوسری بار دیکھا کب ستل اف چاروں طرف سے آسمان چھپے ہوئے تھے ان کے وجود کے پیچھے آسمان پہ سے دکھائی نہیں دے رہا تھا اصل صورت میں دیکھا یہ اللہ کا ایک فرشتہ ایک مخلوق ہے تو خالق کیسا ہو جب وہ قیامت کے دن ندا اور گا آؤ فلاں بیٹے فلاں کے آؤ حساب و کتاب کے لیے آؤ تو یہ حاضری کا تصور کیسا ہے یقیناً ان مخلوقات کا علم دینے میں تعارف کرانے میں یہ نقطہ پنہا ہے کہ ان کے خالق پر غور کرو وہ کتنا عظیم ہے کتنا برتر ہے کتنا اعلی ہے کتنی عظمت کا مالک ہے اور اس عظمت کا بار بار اقرار و اعتراف کرو تاکہ تخروی حساب میں آسانی ہو جائے یا اللہ میرا ایمان ہے تو بڑی عظیم ذات ہے صحیح بخاری کی آخری حدیث اس میں پیارے مغمبر نے ایک ذکر تعلیم فرمایا ہے دو کلمات کلی مسان عید الرحمان ففیف اثان عد السان فقیل اثان یہ دو کلمے ہیں رحمان کو بڑے محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں کل اللہ کے نظام میں بڑے بھاری ہوں گے سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک ہے اسی کی تعریف اور حمد کے ساتھ میں مخرون ہوں پھر سبحان اللہ اللہ پاک العظیم جو بہت بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ساری مخلوقات جمع ہو پھر اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی وہ اللہ اکبر عظیم جس کا بار بار اعتراف ہونا چاہیے پیارے بےبرسلم نے ایک سفر کے موقع پر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا صحابہ کے ساتھ دور سے کوئی شخص اذان دے رہا تھا وہ آواز اللہ کے پیغمبر نے سن لی صحابہ نے سن لی اس نے کہا اللہ کو اکبر اللہ کو اکبر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ادم فطرت یہ انسان فطرت اسلام پر قائم جو اللہ تعالیٰ کے اکبر ہونے کی گواہی دے رہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے سب سے عظیم ذات ہے یہ فطرت اسلام پر ہے پھر اس نے کہا شدو اللہ علام میں گواہی لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حق نہیں کتنے معبود لوگوں نے بنا رکھے وہ سارے باطل ہیں سچا اور حق معبود اللہ رب العزت ہے رسول اللہ سب نے اشاع فرمایا دخل چل اے شخص تو جو بھی ہے جنت میں داخل ہو چکا ہے اور ایک حدیث میں خورش النار تو جہنم سے خارج ہو چکا جہنم سے نکل چکا اور جنت میں داخل ہو چکا ان دو عظیم گواہیوں پر کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ اکیلا معبود حق ہے باقی سارے معبود معبود ہیں باطل ہیں اللہ تعالی کی عظمت یہ اللہ کی مخلوق ہے کہ آج مجھے حکم دیا گیا کہ ایک فرشتے کا تعر تمہارے سامنے رکھو جس کے کان سے لے کر کندھے تک اور کان کی لو سے اوپر کے حصے سے نہیں کان کی لو سے لے کر کندھے تک سات سو میل کی مسافت کا فاصلہ تو ان کا خالق کیسا ہوگا اس خالق کے رو برو حاضری کا تصور اور زندگی کے ایک ایک عمل کا حساب دینا ان ساری باتوں پر غور کرنا چاہیے نبیر اسلام کی اس حدیث پر مسلحاظ اس گھڑی کی تیاری کر کے آنا اس تیاری کا آج وقت ہے اس تیاری کے یہ مواسم موجود ہیں چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کو اسی تیاری پر صرف کریں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا منظر اور کھڑے ہونے کی تیاری اور زندگی کے ایک ایک لہدے کا حساب دینا یقیناً یہ ساری باتیں اسی عظیم مقصد کے تحت ہے کہ اس خالق اور مالک کا تصور کرو اس کے سامنے حاضری کا تصور کرو اسے ایک ایک عمل کے حساب دینے کا تصور کرو تاکہ اس دن کی طرف ہمارے دل متوجہ توجہ ہو اور اس کی تیاری شروع ہو جائے وہ فرشتے یہ دعا کر رہے ہیں اور تیسری دعا یہ ہے واقعی عذاب الجحیم اے اللہ ان سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا جو لوگ ان دو مناحج پر خیم ہیں توبہ کا من ہے اور صرف تیرے راستے کے پیروی کا من ہے باقی کسی طرف جھانک کر بھی نہیں دیکھتے انہیں بخش دے اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور آگے ایک اور دعا آ کے باقی مسئین کے من تقیش سیاد یا دل بقد رحم اور انہیں گناہوں سے بچا لے گناہوں میں ملوث ہونے سے بچا لے جسے تو گناہوں سے بچا لے اس پر تیرا رحمت تیری رحمت ہو گئی وہ تیری رحمت کے دائرے میں آ گیا یہ ایک علامت ہے اللہ تعالی کی رحمت کسے حاصل ہو گئی اس رحمت کے دائرے میں کون آ گیا جو آج گناہوں سے بچا ہوا اور جو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے گناہ پر گناہ کرتا ہے تو یہ ایک علامت ظاہرہ موجود ہے کہ خالق کائنات کی رحمت کا ابھی تک اس کو استحکاب نہیں ہوا باقی مسیحت انہیں گناہوں سے بچا دے گناہوں سے بچانا تیری رحمت ہے رحمت کے ہم سب محتاج ہیں دنیا میں اس کی علامت یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں خو گناہوں کا تعلق عقیدے سے ہو عمل سے ہو اخلاقیات سے ہو سیاست سے ہو خرید و فروخت سے ہو الغرض ہر گناہ سے بچنا یہ خالق کائنات کی رحمت کا ایک نتیجہ ہے رحمت کے حصول کی ایک علامت ہے تو فرشتوں کی اس دعا میں بڑا علم ہے بڑا ہمیں علم دیا گیا اور ایک بڑے عظیم منحص کی رہنمائی کی گئی ہے جس, جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تو نبی اسلام کا یہ فرمان اس حدیث میں جو مسلم احمد کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے کہ علم تو گم خزرت نام وہ حمار تعلی کہ میں نے تمہیں جہنم کے درازوں کی تعلیم دے دی وہ فرشتے کیسے ہیں اور حاملین عرش کی بھی وہ فرشتے کیسے ہیں تاکہ ان کے تعارف سے تم ان حقائق پر غور کر سکو جو حقائق دنیا اور آفرت کی سلامتی اور سعادت پر منتج ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی توفیق دے دے اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے اللہ کے رحم سے ڈھانپ دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اقول قولي هذا بستغفر الله لي ولكم واغفر دعانا ان الحمد لله رب العالمين